بے سمسبو سدف اللہ اللہ مربنا الحمن من ان فسینا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا برزنا تلاوت آنا لے لانا پچھلی نشست میں سورہ جمعہ کی پانچویں آیت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اسی کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا اس گدھے کی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ ادا ہو بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس میں گفتگو ہو رہی تھی یخملو اسفارا کے بارے میں جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ گدھا جس پر کتابوں کا گٹھڑ ہے جیسے کہ عام طور پر بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ فرض کیجئے جی مکالمات فلاطون کی جلدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کسی گدے کے بیٹھ پر لاد دی جائیں تو وہ فلسفی نہیں بن جائے گا حکیم اور دانا نہیں بن جائے گا اس لیے کہ اس کا کوئی استفادہ اس سے ممکن نہیں اس کے لیے بہت خوبصورت شعر ہے فارسی کا نہ محقق شدی نہ دانش مند چار پائے برو کتابیں چند انسان بھی جو اسی کی جو اگر وہ اسی کی مثال بنا ہوا ہو عالم بہت بڑا ہے معلومات کا بڑا خزانہ ذہن کے اندر ہے پوری ایک لائبریری اپنے دماغ کے اندر سجا رکھی ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے اس کی شخصیت کے اندر وہ علم رچ بس نہیں گیا ہے اس کی اپنی شخصیت کا وہ ایک حصہ اور جزب لاینفت نہیں بن گیا ہے تو پھر مثال وہی ہے کہ نہ شدی نہ دانشمند چار پائے ورو کتابیں چل ایک چار پایا ہے اور چوپائے کے اوپر کتابوں کی گوگڑی رکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو آخر میں فرمایا گیا ہے کہ میرا مسر القومی لذین کس میں آیا یہ قابل غور ہے اس لیے کہ یہود نے کبھی تورات کی تقزیب اپنی زبان سے تو نہیں کی تقزیب جو کی اپنے عمل سے کی اس اعتبار سے تقزیب کے گویا کے دو درجے ہو گئے ایک تقزیب ہے قولی اور قانونی اور ظاہری کھلم کھلا کہنا یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے اس کتاب کو میں منزل بل من اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں دی. یہ کسی انسان کی تصنیف ہے چلیے کلم کھلا اس نے تقسیم کر دی جھٹلا دیا جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ تقسیم کر رہے تھے یا ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ خلن دماغی کا عرضہ آپ کو ہو گیا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ نظر آتا ہے یا تو کوئی شیطان اور جن ہے جو آپ پر مسنت ہو گیا ہے یا ایسے ہی نیشنز ہیں ہم نہیں مانتے کہ کوئی کلام آسمانی کلام ہے اللہ کا کلام ہے جو آپ پر کسی فرشتے کے ذریعے سے پہنچ رہا ہو اور نازل ہو رہا ہو یہ تقزیب ہوئی ظاہری قولی قانون ایک تقزیب ہے عملی اور حالی اپنے حال سے تقسیم جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ, ذرہ زبانِ حال سے اللہ کی تصویر کر رہا ہے ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا بنانے والا علاق کل شعیل قدیر ہے بے کل شعین عدیم ہے حکیم ہے یہاں کوئی شے نہیں گھاس کا ایک تنقہ بھی نہیں کہ جو پرپز نیس ہو بیکار ہو بے مقصد ہو جس میں کوئی حکمت نہ ہو ہر شے جو ہے اپنی جگہ پر بہت صحیح فٹ ہے ہر شے کا ایک مصرف ہے ہر شے کا ایک مقصد ہے تو معلومات ہے بنانے والی ذات ہے وہ حکیم ہے وہ ہر شے پر قادر ہے وہ ہر شے کا علم رکھنے والی ہے تو جیسے کہ تصویر جو ہے اپنی زبان حال سے اپنے مصور کی یا تو مہارت کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے مہارت بول بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑا ماہر ہے میرا بنانے والا اور یا یہ کہ اس کے اناڑی پن کا اقرار کر رہی ہے تو یہ جو زبان حال ہے ہر شے کو اللہ نے عطا کی ہے تو ایک حال سے انسان کسی شے کی تقسیب کر رہا ہوتا یہ حالی تقزیب تھی یہ عملی تقزیب تھی کہ جو یہود نے کی ہے اور اس سے مراد کیا ہے اگر آپ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے جیسے کہ مثلاً چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا ماں امنا بال من استاح محار وہ شخص قرآن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا کہاں مال ہوا قرآن نے تو اسے حرام قرار دیا ہے آپ اس میں ملوث ہیں اس کا ارتکاب کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کی اپنے عمل کے ذریعے سے تکلیف کر دی ہے اس میں پھر ایک خاص مفہوم بھی ہے اور وہ خاص مفہوم جو یہود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تورات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئیاں بھی تھیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں تھیں انہوں نے جو تقزیم کی ہے تورات کی وہ کس پہلو سے بھی کی ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیت کا مفہوم عام ہے وہ تو یہ ہے کہ تورات پر عمل نہ کرنا تورات کو چھپانا تورات کو عام نہ کرنا تورات کی توضیع و زمین نہ کرنا بلکہ اسے چیستہ بنا دینا اس کو چھپا کر رکھنا تو خون ہوں اس کے اکثر حصے کو چھپا لینا یہ تو گویا کہ وہ تقزیب حالی اور تقزیب عملی ہے عام مفہوم اور ایک خاص مفہوم کیا ہے ورات کے مصدق اور مستاق بن کر آئے حضرت مسیح علیہ السلام میں کہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ تمہارے لیے نجات دہندہ آنے والا ہے اور بہت سے انبیاء جو ہے بنی اسرائیل کے وہ پیشن گوئی کرتے چلے آئے اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول جو ہم سابقہ صورت میں پڑھ چکے ہیں سورہ صف میں وہ اس کال آئی سب مریم یا بنی اسرائیل إِنِّي رسول اللہ علیہ مصد کلا بین یدمن طورات و مبشرم بے رسول یا کیمبادم احمد میری دو حیثیتیں ہیں ایک تو میں مصدق اور مسداک بن کر آیا ہوں تصدیق بھی کر رہا ہوں کہ تو اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی کتاب ہے اور مسداک بن کر آیا ہوں ان پیشن کا کہ جو توات میں وارد ہوئے اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اسی معنی میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ حضور جو آئے ہیں تو وہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں مستاق بن کر آئے ہیں قرآن جو نازل ہوا ہے تو وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے بھی آیا ہے اور مستاق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا کہ جو پیشن گوئیاں در حقیقت تورات میں موجود تھیں انجیل میں موجود تھیں حضور کو اب نہ ماننا گویا کہ یہ تعویلیں خاص ہوگی تقزیب تورات کی کہ انہوں نے تورات کو جھٹلا دیا اس لیے کہ ان پیشن گوئیوں کے مصدق اور مستاق بن کر جو آئے چاہے وہ حضرت مسیح تھے علیہ السلاۃ وسلام اور چاہے وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی انہوں نے تقسیم کی ولہ دل قومین اور اللہ ایسے ظالموں کو اب دیکھیے الظالمین عالمین عرف نام لگا ہوا ہے لہذا یہاں پر ایسے کے لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے ویسے تو یہ کہ کوئی شخص آج گم ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اپنے نف پر ظلم کر رہا ہے لیکن یہ کہ اللہ کل اسے ہدایت دے سکتا ہے وہ اگر ہدایت جو ہے وہ زد پر نہیں ہے اڑا ہوا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو نہیں جگایا جا سکتا وہ لوگ جو سب کچھ جان بوجھ کر سمجھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہو ان کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ورنہ ایک شخص ہے لعلمی میں غلط فہمی میں ناواقفیت میں انکار کر رہا ہے اسے تو ہدایت مل جائے گی اگرچہ اب تک جو بھی ایام جاہلیت اس کے ہیں اس میں وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہے تو یہاں علف لام لگا کر اللہ ایسے ظالموں کو اور زبردستی کے لفظ کا میں نے اضافہ کیا کہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ صف میں یہ دو آئے ہیں دو, دو آیات کے اختتام پر آیت نمبر پانچ ختم ہوتی ہے ولہ لا یادل القوم فاسقین آیت نمبر سات ختم ہوئی اللہ لا یادل القوم الظالمین اگلی جو دو صورتیں ہیں یہ سورہ جمعہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر اگلی ہے سورت المنافقین ان دونوں میں آپ دیکھیں گے پھر وہ دونوں آئے ہیں لیکن یہاں سورج جمعہ میں آیا ہے اللہ اللہ یاہدل کومل غالدین اور ان اللہ اللہ یاد ال کومل یہ سورہ منافقین میں آئے گا جو کہ ہم اس سورج جمعہ کے بعد ان شاء اللہ ہمارے منتخب نصاب میں اگلی وہ سورت بھی شامل ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں خاص طور پر اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تقزیب حالی کے جو یہود نے کی اور جو ہمارے لیے بطور نشان عبرت قرآن مجید میں بیان کی گئی اب ذرا اپنے دامن کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارا طرز اول قرآن مجید کے ساتھ کیا رہا ہے اور اس میں میں تاریخی اعتبار سے بھی ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ کہ یہ تقزیب حالی اور تقزیب عملی جو ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو حدیث حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حدل قرآن اے قرآن والو اے حاملین قرآن اے قرآن پر ایمان کے دعوے لارو لا تمسد القرآن قرآن کو تکیا نہ بنا لینا نہایت جامع تعبیر ہے یہ اور زو مان ہے دو مانی اس کے ہیں وہ ہے جس پر انسان سہارا لیتا ہے تو ایک حامل کتاب امت جو ہے اسے اپنا ذہنی سہارا بنا لیتی ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے ہم صاحب کتاب ہے اللہ کی کتاب کے حامل ہے یہ گویا کہ ایک ذہنی سہارا بنا لیا اور اس ذہنی سہارے کی وجہ سے عمل سے غافل عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا بنا کے تفضیل کا بہانا جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا تو ایک تو سہارا بن گیا اور دوسرے یہ کہ تکیا پیچھے ہوتا ہے تو پرانے مجید میں یہود کے بارے میں بھی آیا ہے نب فریقن لزیرحت الک کتاب اور کتاب اللہ ورا ظہور <زُحُورِهِم> ہی پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی جی گئی تھی اللہ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تو تقیہ جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تو لات وسط القرآن یہ وسادہ نہ بنا لو تکیا نہ بنا لو صرف اسے اپنے لیے ایک ذہنی اور نفسیاتی سہارا نہ بنا کر بیٹھ جانا اسے اپنی فضیلت کی بنیاد بنا کر عمل سے غافل نہ ہو جانا اس کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جانا اور یہ کہ اسے کہیں اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا جیسے کہ تم سے پہلی امت نے تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا اچھا اگر یہ لا توسد القرآن پر عمل کرنا ہے اگر اسے نہیں پھینکنا ہے اسے ذہنی سہارا نہیں بنانا ہے تو کیا کرنا ہے چار باتیں حضور میں بیان کی اور یہاں بھی میں نے کئی مرتبہ ایک بات رض کی ہے قرآن مجید میں بھی مثالیں اس کی بہت موجود ہیں چار چار باتیں یا الزین عام منورک وسجد وابدو ربکں فن الخیر فہر چار باتیں ولاسرسانزین السلحات واس و تاسب چار باتیں سور آل عمران کے آخر میں یا منسبرو و سابرو و رابطو و تک القم تو فہرو چار باتیں اس کی اور مثالیں بہت ہیں اسی طریقے سے یہاں دیکھیے یہ چار باتیں حضور نے فرمائی. یاد القرآن لا تمسد القرآن اب چار باتیں کیا آ رہی ہیں وطلو ہو حق کا فی آنا لے لے اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں نہ رات خالی رہے اس کی تلاوت سے بالکل محروم رہے اور نہ دن بالکل خالی رہ جائے وطلو ہو حق کا تلاوت فی آنا لے لے نمبر دو وف ہو اسے عام کرو پھیلاؤ چہار دانگے عالم کو اس کو نور سے منور کر دو تغنو ہو کے دو ترجمے کیے گئے ہیں غنا کے دو مفہوم موجود ہیں اردو میں بھی غینا موسیقی کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا الغنا یومبت النفا قتل قلب گما یومبت الماؤ جس طریقے سے کہ بارش سے پانی سے کھیتی جم جاتی ہے زمین میں اسی طریقے سے یہ موسیقی جو ہے دلوں کے اندر نفاق کو جما دیتا ہے بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا موسیقی کے بارے میں تو غنا یہ بھی ہے اور غنا اس کو بھی کہتے ہیں انسان جو ہے غنی ہے نفس کا یعنی اس میں ایک احتیاج والی بات نہیں ہے وہ بلکہ کسی شہر سے وہ ایک طرح سے مستغنی ہو گیا ہے تو یہ استغنا جو ہے یہ بھی مادہ تو وہ یہ غنی تغنو ہو اس کے دونوں مفہوم ہوئے ایک تو وہ جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ ذیب القرآن اب اس کو اب قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو اگر اللہ نے کسی کو حسن نے سوت عقاع فرمایا ہے اچھی آواز دی ہے تو اس اچھی آواز کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اچھے سے اچھے آواز کے ساتھ قرآن پڑھو یہ محفل سما ہونی چاہیے مسلمانوں کی کسی اچھے قاری سے جو صحیح طرح قرآن پڑھ رہا ہو بیٹھ کر قرآن مجید جو ہے اس کی قرار سنی جائے یہ محفل سماح ہے وہ سنتے سنتے نغمہ محفلِ بدات کو کان بہرے ہو گئے دل بے ہونے کو ہے وہ اشعار میں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کے یہ ہی اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے حواشی میں نقل کیے تو بجائے اس کے کہ وہ قوالی سنی جائے یا کوئی اور گانے سنے جائیں حسن سوت بل اور پڑی ایک عجیب حدیث آئی ہے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ اچھی آواز سے پڑھے جانے والے قرآن کو اگر کوئی اچھا شخص پڑھ رہا ہے تو خود اللہ سنتا ہے اور بڑی توجہ سے سنتا ہے اب یہ میں نے کان لگانے کا لفظ استعمال کیا اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تجسیم اور تجسم کا شائبہ آ جاتا ہے لیکن محاورہ ہماری زبان کا کان لگا کر سننا ماں ادن واہ شائف ازن کہتے کان کو نہیں اللہ کان لگاتا کسی شے کے لیے جیسے کہ کام دھرتا ہے یہ اس نے قرآن قرآن مجید کے ساتھ اچھی آواز اگر تو یہ تغ کا ایک مفون تو یہ ہے اور دوسرا مفوم کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا ہے اب ہر شے سے مستگنی ہو جاؤ یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور بڑی دولت بھی ہے دنیا میں اس قرآن کی دولت سے زیادہ وقی اور زیادہ قیمتی اگر یہ احساس تمہیں ہے تو گویا کہ تم نے قرآن مجید کی اصل قدر کو نہیں جانا یہ ایک حدیث میں نے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے کہیں پڑھی ہے اور پڑھی بھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت مرفور کہ ان کی روایت کے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے پھر کافی کوشش کی ہے کہ مجھے اس کا حوالہ مل جائے مدن مل جائے میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کسی جگہ یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی وہ یہ گمان کرے کہ کسی اور پر اللہ کا اس سے زیادہ فضل ہوا ہے اس نے قرآن کی قدر نہیں کی کسی کے پاس محل دیکھ کر کسی کے پاس بڑی لمبی چوڑی کار دیکھ کر کسی کے پاس کوئی اور دنیاوی جو بھی دولت کے مظاہر ہیں اور سروت کے جو بھی مظاہر ہیں ان کو دیکھ کر اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے زیادہ خوش نصیب ہے مجھ سے کہ اسے اللہ نے قرآن دیا ہوا قرآن مجید سے وہ واقف ہو قرآن کی عظمت سے واقف ہو قرآن مجید کا علم اس کے ذہن میں ہو اور پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور پر اللہ کا کا فضل کو زیادہ ہوا ہے اس سے تو اس نے قرآن مجید کی اصل قدر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پہچانی تو یہ ہے تگر اور آخری بات آپ نے فرمائی چار باتیں گنوا رہا تھا یا القرآن لا توسد القرآن وطلوح حکمت لاوت ہی آنا لینے بن نمبر ایک وفشو ہو عام کرو اسے نمبر دو بلنؤ ہو جس کے دو مفہ ہو گئے اور چوتھی بات و تدب بروفی ہے لال نقم تفل وہی لال نقل تفلح یادین عام یادین عام ان کردو وبک وفن الخیر لال نقل تفلح اور آنے مجید کا جو اسلوب ہے اسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں بھی اختیار کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی چھاپ تو ہونی چاہیے حضور کے اپنے کلام میں اور ہمارے ہاں جن شعرا نے قرآن کے اسالیب اختیار کی ہے حاضر میں علامہ اقبال نے بکثرت قرآن مجید کے اسالیب کو اپنے اشعار کے اندر سمو لیا ہے اور وہ ہمارے دل کے جا کر تار کو چھیڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ تو ہمارے دل کے اندر موجود ہے اس کی عظمت اس کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے تو گویا کہ ہمارے دلوں کے اور ہماری روح کے جو تار ہیں ان کو چھیڑ دینے والے وہ اشعار ہوتے ہیں خاص طور پر جن میں کہیں قرآن مجید کی کسی آیت کا اسلوب آ گیا تو وہی اسلوب جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حج کی اس آخری سے پہلی آیت کا ہے وہ اس حدیث کا ہے یا عد القرآن لات تصد القرآن وطلو ہو حق و تلاوت نہار بفسو ہو و تغبروفی ہے لال اس کے ضمن میں میں آپ کو ایک حوالہ اور ایک اقتباس سنا دینا چاہتا ہوں یہ جو آیت مبارکہ کا فرقان میں آئی ہے وقال اور رسول اور یا عرب میں نا قومی تخذ حاضر اور کہا رسول نے یا کہیں گے رسول کہ جی دونوں مفہوم اس کے لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ فریاد کی اللہ میری یہ قوم قرآن مجید سے گوگردانی کر رہی ہے اس نے اس کو یوں سمجھیے کہ لا یوربا بھی قرار دے دیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بےمانی کلام ہے مہجور اس کو بنا دیا ہے اسی سے علامہ اقبال نے وہ لیا ہے خار از محجوری قرآن شدی اب دیکھیے وہی اسلوب آگیا گیا وہ قار رسول یار اب میں اتنا قومی تخز یہ لفظ لے آئے علامہ اقبال خار از محجوری قرآن شدی شکمہ سنجے گردش دوران شدی ہے تو شبنم بر زمیں استدئی دربغل داری کتاب زندگی تو اس آیت پر جو ہاشیا لکھا ہے مولانا شبیر احمد نے فرماتے ہیں کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں مشتاق اول اور مشتاق اصلی تو اس کے کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں تقزیب کرتے ہیں قرآن کی قول سے بھی نہیں مانتے اسے اللہ کا کلام تاہم یہ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصحیح تراعت کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس سے ایراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا اس کو تو نہیں پڑھ رہے اور چیزیں پڑھ رہے افسانے پڑھ رہے ہیں روزانہ اخبار جو ہے اگر نہ پڑھیں گے تو پھر تو دل جو ہے اس کے اندر بے کلی اور بے چینی رہے گی اور قرآن کو پڑھنے کے لیے طبیعت کے اندر کوئی آبادگی نہیں ہوگی تو فرمایا کہ اس سے اراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجرانے قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی یا رب ان قومی تجوہاد القرآن محجورہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر یہ یہ کیفیات ہمارے اندر موجود ہیں اب یہاں میں خاص طور پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری پوری تحریک جو ہے جس کا آغاز ہوا اس انجمن خود القرآن جو سن بہتر میں قائم ہوئی ہے لیکن تحریک کا آغاز تو سن سڑسٹھ چھیاسٹھ میں ہوا ہے جو درس قرآن کے حلقے میں نے لاہور میں قائم کیے اس پوری تحریک کے جو سب سے اہم اور دو بنیادی کتاب جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میری یوں سمجھ یہ کہ یہ سن آج میں دیکھ رہا تھا یہ جنوری سن انیس کی دو تقریریں جو بسجد خزرہ سمناباد کے دو جموں میں میں نے کی اس کے بارے میں میں چند باتیں آج جہاں چاہتا ہوں کہ اس کے مضامین کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے تاکہ جو لوگ کتابچے نہیں پڑھتے اور آڈیو ویڈیوز کے ذریعے سے انہیں کچھ زیادہ جو ہے معلومات ان تک پہنچائی جا سکتی ہیں ان تک کچھ باتیں پہنچ جائیں شاید کہ پھر وہ اس پورے کتابچے کا بل اصطیاب مطالعہ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں یہ کتاب چاہے یہ تقریریں جو میں نے کی تھی یہ دور وہ ہے جو صدر ایوب صاحب کا زمانہ ہے صدارت کا اور اس دور میں شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہو لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یہاں جن کی شاید پیدائش ہی بات کی ہے نوجوان جو بیٹھے ہیں ان کی اکثریت اس زمانے میں جشن بہت منائے جا رہے تھے جشن خیبر ہو رہا ہے اور جشن مہران ہو رہا ہے اور یہ سارے جشن جو ہے یہ منائے جا رہے تھے اور جشنوں میں ہوتا کیا تھا رقص و سروت کی محفلیں ہیں مینا بازار ایک نیا کلچر تھا جس کی ترویج ہو رہی تھی ان جشنوں کے ذریعے سے اسی زمانے میں ایک جشن نزول قرآن منایا گیا وہ چودہ سو سال ہو رہے تھے پورے قرآن مجید کے نزول کے آغاز کو تو اس کا جشن منایا گیا اور اس جشن میں کیا کیا گیا بہت سے حضرات کو یاد ہوگا محفل کرات منعقد ہو رہی ہے مقابلے ہو رہے ہیں اس نے قرات اور ایک کام یہ کیا گیا کہ سونے کے تاروں سے پرانے مجید لکھا جا رہا ہے وہ تھا وہ اب بھی موجود ہے یہاں